اور جب اپن پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم اسا ہی سلا دیتے ہیں کوہے کو, ہے کو.